رحمن الرحمۃ علی محمد محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آگ مسئلہ سے پہ تمام واٹس ایپ گروپ این محمد الرواء والو شاہ اور باقی تمام واٹس ایپ گروپ اور برادر خان صاحب اقبال سلام عرض کرتے ہیں فضائل سلسلہ درست نمبر پچپن ابلک انیس ہاں جی اور آپ لوگوں کی حضرت میں حضر میں پیش کراؤں یعنی کتاب سب این میں سے انیسواں درس ہیں مجموعی طور پر پچپن نمبر ہیں اور اس میں جو حدیث فضائل حرفت کنواں سے جو حدیث پیش کریں کتاب سب این فی فضائل امین جو کہ حضرت امیر کبیرمن رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے جن میں حدیث نمبر تینتیس اور چونتیس کا ترجمہ آپ حضرات کے مبارکانوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا یہ تحادیس نمبر 33 جو ہے حضرت امیر کمبیر صد المدان رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس سے نقل کر رہے ہیں علی ابن عباس قلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سروات آ فرماتے ہیں اللہ کے رسول حضرت محمد وصف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب علی والبن طالب علی ابن اب طالب علیہ اللہۃسلام سے جو محبت ہے اس محبت کا اثر کیا ہے حب والم طالب یا عقل و جنوبہ گناہوں کو اس طرح کھایا جاتا ہے کماتا کلونار و حتبہ جس طرح جو ہے آگ خوش و کو کھا جاتا ہے جس طرح خوش و کو کھایا جاتا ہے خب عالب نبی طالب گناہوں کو کھا جاتا ہے تو عظہ نگرامی آپ کی حد سے غور کریں کتنی بڑی فضلت ہے خب عالب نبی طالب انسان کے اندر ہو تو اللہ تعالیٰ اسی گناہوں کو اس طرح جو ہے ہاں جی، وہ محبت گناہوں کو اس طرح کھایا جاتا ہے جس طرح شغل لکڑی کو کھا جاتا ہے تو یقیناً جو ہے یہ مقام اس محبت کا محبت کے مراحل ہیں پہلا محبت تو یہ ہے دل و جان صاحب کی ولایت امامت کو قبول کرنا پھر اس کے بعد کا محبت یہ ہے کہ آپ کو ہاں جی سیرت کے دار پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا آپ کی تعلیمات کو جو ہے سینے سے لگا کر ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنا تو میں آپ لوگوں کی بار بار بتا رہا ہوں ایجان گرامی اس فلم کے حادثیت سے کہ والی السلام کی محبت ہمارے گناہوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لگڑی کو کھا جاتا ہے کہ اس فلم کے حادیث سے عالم اسلام کے اندر کچھ لوگوں نے اسے جو غلط معنی لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی بھی کوشش کیا ہے وہ غلط معنی یہی لیا بس علی سے محبت کرو باقی جنہ گناہ کرنا ہے کرو کیونکہ علی سے محبت سارے گناہوں کو کھا جائے گا یہ مراد نہیں ہے جان اگر ہمیں علی سے محبت ہو جب ہمیں کسی سے بھی محبت تو محبت کو اصول یہ ہے کہ پھر محب اپنے محبوب کے چہرے پہ ہمیشہ نگاہ کرتے ہیں نگاہ رہاتے ہیں اور اس کو ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ کہیں میرے کسی کھول سے میرے کسی فیل سے میرے کسی عمل سے میرا یہ محبوب ناراض تو نہیں ہو رہا ہے ہاں جی وہ ہمیشہ یہ فطرت محبت میں ہے کہ وہ اپنی محبوب کو ناراض کرنے والی ہر کام سے دور رہتے ہیں سچی محبت کا جو ہے اس کی علامت ہی یہی ہے اس کے ثبوت ہی ہے کہ وہ اپنی محبوب کو ناراض کرنے والی ہر کام سے دور رہتے ہیں اور یہ بات بھی ہمارے لیے حقیقت ہے کہ ہمارے آئم اہلکیت علیہ السلام جس طرح اللہ کے پیال رسول اور خود اللہ تبار و تعالیٰ نے گناہوں سے منع فرمایا اور گناہ کے ارتکاب سے بندہ جب گناہ کے ارتکاب کرتا ہے تو اس بندے پر اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اللہ کے پیارے نبی بھی ناراض ہو جاتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا اللہ اور اللہ کے نبی ایک چیز سے ناراض ہو اور علی اور اعمۂ الویت اس اس پہ خوش ہو جائے یہ ناممکن ہے کیونکہ ان کی رضا رسول کے رضا اور اللہ کی رضا میں گم ہے تو اللہ اور رسول جس چیز پہ راضی ہے یہ ہستیاں بھی اسی پر راضی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سرچشمہ ہدایت کا علم علم بردار اور ہدایت کا جو ہے علم اور نشانی ہاں جی اور ہدایت کی چراغ نجات کی کشی یا الوید علیہ السلام کو قرار دیا ہے جو اس لیے کہ ان کی خوشی اسی چیز میں جس میں اللہ اور رسول کی خوشی ہے ان کے غم اور دو اسی چیز میں جسم میں اللہ اور رسول کی ہے ان کی ناراضگی اسی چیز میں جسم میں اللہ اور رسول کی ناراضگی ہے رضا نگرہ میں لہذا ہر جس طرح اللہ اور رسول کو گناہوں سے نفرت ہے اور گناہ سے نفرت ہے اور علیہ السلام کو بھی گناہ اور گناہوں سے نفرت ہے گنہ سے لہٰذا یہ کہ ہم اور یہ بھی ایک حقیقت ہے اگر آپ کسی سے کہیں مطلب ایک بچہ اپنے ماں باپ سے کہیں کہ اماں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن ابا اماں کا کہنا ایک بھی نہ مانے ہاں جی وہ کوئی بھی کام بتائیں نہ کھریں تو وہ اب ماں باپ کیا کہے گا بیٹا یہ محبت کا کون سا ہے کہ ہمارا کہنا تو ایک بھی نہیں مانتا لیکن باتیں تو بہت کرتا ہے دعوے تو بہت کرتے ہیں تو لیکن ماں باپ اس کے اس محبت کو جوٹھی محبت کہیں گے تو یہی چیز ادھر جو ہے اہلویت سے محبت میں یہی ہے اللہ نے ان ہنسیوں کی محبت کو اس ہم پر لازم کرا دیا ہے کہ ہم جو ہے ان کی سیرت اور خندار رفتار کو اختیار کریں ان کی تعلیمات کو جانیں اور پر عمل کریں ہاں جی ان کی تعلیمات وہی ہیں جو اللہ رسول نے قرآن پاک کی صورت میں حادیث نبوی کی صورت میں علم الود نے اپنی نورانی تعلیمات کی صورت میں امت تک پہنچایا ہے انہوں نے جس چیز کو حلال قرار دیا اور جو اس کو وہ ہمارے حلال ہے جس چیز کو حرام قرار دیا وہ ہمارے حرام ہے حلال اور واجبات کے انجام پہ خوش ہو جاتے ہیں حرام اور گناہ کے کاموں پہ یہ سب ناراض ہوتے ہیں لہٰذا عظہ نگرامی اگر کوئی یہ سوچے کہ بھائی بس ان کی محبت ہمیں مل گیا جتنا گناہ کرے کر سکتا یہ یہ سوچ بالکل غیر الہی اور شیطانی سوچ ہے اگر ہم اہلیت سے سچی محبت کریں تو انسان جو ہے ہرگس گناہ کی جراط ہی نہیں کرتا کیونکہ کہ پتہ ہے اس سے میرا اللہ بھی ناراض ہے میرے رسول بھی ناراض ہے میرے بارہ اہل اہلوید بھی ناراض ہے میرے چادہ معسمین بھی ناراض ہے میرے پنجن پا بھی ناراض ہے میں ان سب کو کیسے ناراض کروں ایک گناہ کی طرف جا کے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے محبت کو ہم پر لازم قرار دیا ہے اور یہی سوچ اور یہی محبت یہی عقیدت ہمیں سیدھے راستے پر رکھ کر دنیا میں ہمیں ان کا سچا موالی اور دوست میں ہم شمار ہو جائیں گے اور کل قیامت میں ہاں جی ان کی شبہات ہمیں نصیب ہوگا آزان گرامی ہمارا اماں جو ہے ان کی تعلیمات میں یہی ہے کہ ہم اللہ کے دین کا سچا پیروکار بن جائیں انہی سے ان کی محبت ہے ہاں جو لوگ اللہ کے دین کی نافرمانی کریں احتکامات الہی کی نافرمانی کریں آئمہ کو ان لوگوں سے کوئی محبت نہیں ہے ہاں جی تو آزان گرامی حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے اس کے بعد جو حدیث نمبر 24 چوبیس جو ہے عبداللہ اپنے مسعود سے روایت ہے الدون مسود فرمد قالق قال رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم آ فرماتے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی علی علیہ علی علی علی علی السلام سے مخاطب اور فرمایا یا علی یا علی ان اللہ عز وجل بے شک اللہ عز وجل نے جزت صاحب عزت اور جلالت شان والے اللہ نے ضب و فاطمہ حضرت فاطمہ صلّّہ اللہ علیہ کو آپ کی زوجیت میں عطا کیا دیویت میں دے دیا وہ جال صدا کہا اور قرار دیا حہرا کا ماہریہ ہاں جی الرض پوری زمین کو آپ کا ماہریہ قرار دے دیا لہذا فمن مشالے جو بھی زمین پر چلے گا مو بغزن لگیالیہ آپ سے بغوت اور عداوت و دشمنی رکھتے ہوئے تو مشہر کہ وہ زمین پر حرام چل رہا ہے اس کا زمین پر رہنا چلنا پھرنا اس کے لیے حرام ہے تو حضین کرم یہ اس بات کے ثبوت ہے کہ علیہ السلام سے محبت کتنی اہمیت رکھتے ہیں بل علی سے دشمنی رکھیں تو گیا کہ زمین پر بھی وہ حرام چل رہا ہے اللہ علی سے زہرا یا تھر سے پیارے رسول سے جو لوگ دشمنی خدان حسہ دل میں کوئی کی بغض رکھتے ہیں تو گویا کہ اس کے لئے زمین پر بیٹھنا چلنا پھرنا بھی حرام ہے یہ ہے معلومات ان ہنسیوں کی محبت کتنی اہمیت کے حامل ہے مینی کلمات سے دعا کرتے ہیں پرور عالم ہمیں محمد وال محمد سے سچی محبت معدت عقیدت پیدا کرنے کی توفیق عطا ان کی پاک سیرت پر چلنے کی توفیق عطا طافرما آمین رب العلم